إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ودعوذ بالله من كرور أنفسنا وصيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواده وذرياته يجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من القيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بجرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين الله تعالى اس طرح رات اور دن کا جوڑا بنا ہے اسی طریقے سے دکھ اور سکھ کا بھی جوڑا ہے اور خیر اور شر کا بھی جوڑا ہے سکھ کی مثال دوا کی سی اگر آپ مسلسل ایک دوا لیتے ہیں تو آپ کا بدن اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر وہ شفا نہیں دیتی بلکہ خود ایک بیماری بن جاتی یعنی آپ ایک دفعہ گریک اینٹی بایوٹک لیتے ہیں اور لیتے رہتے ہیں تو اب اگر دوبارہ آپ کو بیماری لگتی ہے تو اس اینٹی بایوٹک سے آپ کو آرام نہیں آئے گا بلکہ اس سے زیادہ ہائی پوٹینسٹی لینی پڑے گی یہ کے درمیان میں ایک گیپ آ جائے اس گیپ کا نام دکھ ہے دکھ سکھ کی عدم موجودگی جو ہے خوشی کی عدم موجودگی کو دکھ کہتے ہیں وہ جو عدم موجودگی کا وقفہ ہوتا ہے وہ اس قسم کا وقفہ ہوتا ہے جیسے پانی دیتے ہیں کھیت کو تو پھر درمیان میں کچھ دن رکھنے کے بعد وقفہ کرنے کے بعد پھر پانی دیتے ہیں وہ فصل کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے مسلسل اگر آپ پانی دیے رکھیں گے اس کو تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو اب ایک دفعہ آپ نے ایک دوا لے لی اس کے بعد آپ کو آرام آئے گا اس سے زیادہ ہائی سے یہاں تک کہ پھر وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر کوئی دوا جو ہے وہ شفا نہیں دیتی اسی طرح خوشی جب ہم لوگ غریب ہوتے تھے آپ بھی غریب ہیں ورنہ یہاں کیوں بیٹھے ہو لیکن غربت کی وہ جو انتہائی سطح ہے دیکھیے وہ غربت مہاجر کیمپوں میں بھی ہم نے زندگی گزاری ہے میں جب دیکھتا ہوں مہاجر بچارے کیمپوں میں اور عورتوں کا ہشر تو مجھے اپنا ماضی پیچھے یاد آتا ہے چھ سال, سال کا آٹھ سال کے میرے والد سے جب ان مہاجر کیمپوں میں آئے تھے ہم لوگ اور ہمارے چھ آٹھ دس سال تک بارہ سال تک یہ سلسلہ میں سلسل چلتا رہا پھر حالات تبدیل ہوئے لانتے ہم لوگ اب کیمپوں کی بات آ گئی ہے تو مینا میں ہوتے ہیں عرفات میں ایک دن ہوتا ہے ہمارا کھانا پینا بھی وافر ہوتا ہے جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں ہمارے اور ثواب بھی ایسا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ جیسا ثواب کسی دن کا نہیں سواب کی بھی لالچ ہوتی ہے ایک ایک گھڑی کا ریٹ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس در بدری کی کیفیت میں ہم کتنے چڑچڑے چل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک دن کی بات ہے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں بندے ایک دو. دوسرے ڈینگا مشتی ہو رہی ہے باتھ روموں کے سامنے مار پٹائی ہو رہی ہے چاولوں والی دہ لگی ہو جائے وہاں پہ مار کٹائی ہو رہی چاہ والی جگہ پہ مار کٹائی ہو رہی ایک دن کی بات ہے چاہے نہ بھی پی آر کو مار تو نہیں جاتا ہر آدمی چڑچڑا چل چل ہوا ہوا مولوی سے مسئلہ پوچھو تو وہ جناب عالی وہ وہ مارنے کو دوڑتا ایک دن کی بات مینا میں ہم دو تین دن ہوتے ہیں وہاں جو مارا مارے ہوتی ہے آپ کو جب آپ روٹین کی زندگی سے ہٹ کے ان کیمپوں میں جاتے ہیں چاہے وہ کیمپ مینا میں لگا ہو یا رفات میں لگا تین دن میں ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور جب آخری دن کنکری مارنے جاتے ہیں تو سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں حالانکہ سواب مل رہا ہے اگر وہاں ہم ڈیلے کریں تو بہتر یہ ہے کہ تیرہویں دن مار کے وہاں سے نکلیں ہم بارہویں کو مار کے نکل آتے یار جن کی زندگی کے تیس تیس سال ان کیمپوں میں گزر گئے ہیں ان کے چڑچڑے پن کا آپ کو اندازہ ہے یہ کیمپوں میں پلے ہوئی جنریشن جب معاشرے میں گسے گی تو یہ بندے نہیں مارے گی تو کیا کرے گی پچاس سال ہو گئے فلسطینیوں کو کیمپوں کے اور جیب میں پیسے کوئی نہیں ہماری طرح کہ ادھر گھسے تو سیب لے لی اور ادھر گھسے تو فلان چیز لے لی جیسے ہم آج پہ جاتے ہیں تو جیبیں بھر کے لے کے جاتے ہیں حالات بھی اس قسم کے ان کیمپوں میں پلنے بڑھنے والے بچوں سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ نارمل ہوں گے تو وہ نارمل نہیں ہے بازار نارمل نظر آتے ہیں یہاں کے ٹماٹروں کی طرح باہر سے ٹھیک نظر آتے ہیں انگلی لگاؤ تو اندر چلی جاتی ہے اندر میری پیپ اس میں بھری ہوئی ذرا سا چھیڑنے کی دیر ہے ان کو بارود بھرا ہوا ہے تو یہ بچے جو کیمپوں میں پال رہے ہیں اگر آپ کو امن و سکون دنیا کا چاہیے اپنے معاشرے کا چاہیے تو یہ کیمپوں کا سلسلہ ختم کرو ان کو اپنے اپنے وطن دو یہ نارمل گھروں میں رہیں ورنہ تمہیں سلسلے کو بند نہیں کر سکتے تو غربت میں جب ہم لوگ ہوتے تھے اور آپ بھی جو غریب ہیں ان کا یہی حال ہے ہماری جو خوشیاں ہوتی تھی وہ بڑی چھوٹی چھوٹی قسم کی ہوتی تھی ذرا سی چیز ہمیں ملتی تھی تو ہم سے بھی خوش ہو جائے کرتے یعنی خوشی کے خلاف ہمارے دماغ میں ابھی ریزسٹنس فارم کریٹ نہیں ہوئی تھی خوشی ہمیں خوشی لگتی تھی میں نے پہلے بھی آج کیا تھا کہیں مٹی کے بنا کے ریڑے تو ان میں جوار کا وہ ڈال کے جو ہوتا ہے اس کو توڑ کے اسی کے ایکسل بنا کے تو ریڑے چلایا کرتے تھے گرمیوں میں اور جس کے پاس کسی چھوٹی سائیکل جو ٹرائی سائیکل ہوتی ہے اس کا پہیا مل جائے تو سمجھ لیں اس کے پاس کرولا ہے اور اگر سائیکل کا مل جائے تو وہ ہماری مرسیڈیز ہوا کرتی سارا دن گھر میں نہیں گستے تھے دوڑا دوڑا کے دوڑا دوڑا کے پسینے نکلتے رہتے تھے اور آر نہ سے بجا لیتے تھے یہ ہماری خوشیاں ہوتی تھی اور بڑے خوش ہوتے تھے عید کے میں بڑی خوشی ہوتی تھی چاول پکیں گے آج عید کی وہ خوشی کوئی نہیں ہوتی نہ ہمارے بچوں کو ہوتی ہے ان کی روز عید ہوتی ہے تو یہ خوشیاں جب آپ کو ایک چیز سے خوشی ہوتی ہے تو اب آئندہ خوشی اس سے بڑی چیز سے ہوگی اس سے کم یا اتنی خوشی یہ بالکل دوائی کی طرح اس کا معاملہ ہے اس کی پوٹینسی خوشی کی بڑھتی چلی جاتی تا آ کے وہ اپنی آخری حد کو آ جاتی اور اب بندے کو کوئی خوشی نہیں ہوتی اور یورپ اس وقت اس کیفیت میں مبتلا ہے اس کے یاد خوشی کا تصور کوئی نہیں رہ گیا بڑی سے بڑی خوشی بھی ان کے لیے خوشی نہیں اور کسی خوشی کے ملنے کی امید یا اس کی جستجو یا کوئی ایسا ٹارگیٹ جس کے پیچھے انسان دوڑ رہا وہ زندگی کی فیول کا کام کرتا یہاں لوگ گرمیوں میں لگے ہوئے ہیں ایک تمنا ہے جی گھر بنانے میں یار کسی طریقے سے میرا قرضہ اتر جائے میں دنیا پہ آ جاؤں میرا اپنا گھر ہو جائے اپنی چھت ہو جائے یہ ٹارگیٹ ہیں جو فیول کا کام کرتے ہیں وہ نے کہا نا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے لیکن جب یہ ساری چیزیں بندے کو مل جائیں تو اب وہ کیا کریں پھر اب اس سے نارمل تو دکھ نہیں نہ آتا جو غمی ہوتی ہے نارمل تو ہوتی نہیں لہذا وہ آرٹیفیشل لیتا ہے گال کھائے ہوئے اندر جناب گال کے اندر ڈالے ہوئے کڑے کانوں میں کڑے ڈالے ہوئے سر میں انہوں نے مارے ہوئے یہ کیوں یوروپ کے اندر یہ بڑے آپ کو نئی جنریشن کے اندر یہ بڑی چیزیں نظر آئیں یہ کیوں ہے تاکہ تکلیف کے بعد وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد انہیں تھوڑا سا چین تھوڑا سا مزہ لے لیں خوشیوں کے حد ختم ہو گئی مایوسی پیدا ہو گئی ہے ان کے اندر ان کی خوشیاں ان کے لیے موت کا پیغام بن گئی یعنی جو ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اس میں خودکشیوں کا ریٹ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کوئی ٹارگٹ کوئی نہیں اللہ رسول کو مانتے کوئی نہیں تو بندہ کیا کرے گا اب وہ اس ڈپریشن کا شکار ہوئے جس کا علاج کوئی نہیں اسی لیے میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ میاں محمد بخش صوفی شاعر انہوں نے کہا کہ یہ جو زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ بھی غمی کی طرح ہوتی آخر میں آدمی خوشی میں بھی غمی محسوس کرتا ہے وہ کہتے ہیں بہت ہی خوشی غم برابر اس بچ جھوٹ نہ جانی سوک جاندے اور رخ محمد جنہوں نے بہت پانی جن درختوں کو زیادہ پانی ملتا ہے وہ سوکھ جاتے اور جو بندہ ہمیشہ خوشیوں میں رہتا ہے وہ غمی میں مبتلا ہو جاتا اس لیے کہ خوشی تو اس غمی کے حصار کو آ کے توڑتی ہے تاکہ طبیعت میں انسان کی روٹین میں تھوڑا سا فرق پڑے کچھ اسکول فری پڑنا ہے علاج فری ہے مکان بنے ہوئے ہیں گاڑی بینک دے دیتا ہے تو ہم کیا کریں لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ خوشی کا اصل مزہ جو ہے وہ غمی کے ساتھ ہے مل معل سر یو سراب کے ساتھ ہی یسر جو ہے وہ فائدہ مند ہے اسر کے بغیر یسر جو ہے وہ نقصان دے یہ جو گیپ آتا ہے درمیان میں پھر کوئی خوشی آتی ہے پھر تھوڑا سا وقفہ آتا ہے پھر خوشی آتی ہے اس میں بندہ نارمل رہتا ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کوئی دوا لے تو نہیں رہے آپ بتائیں گے جی فلاں اینٹی بایوٹک لے رہا ہوں تو پھر وہ پوچھتا ہے کتنے دن سے لے رہے اگر آپ یہ کہ جی میں نے یہ لی ہے تو وہ پوچھتے کتنے دن ہوئے تاکہ پتا چلے وقفہ درمیان میں کتنا ہوا یہ بالکل دبا کی طرح خوشی اور غمی ساتھ تاکہ خوشی کو محسوس کرنے والے انسان کے محسوسات انٹیکٹ رہیں اپنی جگہ موجود رہیں اور بندہ انجوائے کرے اس زندگی غریب لوگ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں چھوٹی سی خوشی بھی خوش کر دیتی ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا ہے جس طرح آدھی ہو جاتا دوائیوں کا پھر اسے دوا آرام نہیں دیتی ہمارا حال وہی ہوگا اب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں خوش کوئی نہیں کرتی ہم اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ جب ہم واپس پلٹ کے جائیں گے تو اس جس سٹیج پہ ہم موجود ہیں اس سٹیج کی خوشی ہمیں پاکستان میں کیسے ملے گی جب ہم ضرب دیتے ہیں بیس کے ساتھ دیرم کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو خوشیاں ہم نے یہاں درم کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں وہاں جائیں گے تو روپے میں کیسے ملیں جب ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں کے حالات میں رہ کے پھر پرانے سٹیج پہ آ جائیں گے اور پھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں خوش کریں گے ایسی بات نہیں ہے انسان کے فطرت میں اللہ تعالی نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے اور ایڈجسٹ کر لیتا اپنے آپ کو جس قسم کے حالات زیادہ ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں اسی طریقے سے شر اور خیر کا جوڑا بنایا لگا اب جب تک آپ کے پاس کوئی نعمت رہتی ہے آپ کو اس کی قدر نہیں رہتی نہیں قدر ہی ہو جاتی ہے اور جب جا کے پھر پلٹ کے ملتی ہے تو اس کی قدر پھر آتی ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں ریزائن دینا چاہتے ہیں تنگ آگے روٹین کی زندگی سے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے جانا ہے اتنے بجے واپس آنا ہے گولو کے بیل کی طرف انہیں اگر کہا جائے آپ پاکستان چھٹی گزار کے ہیں اس کے بعد ریزائن لکھا ہوا ہے دینے والے انہیں مشورہ دیا جائے کہ آپ کی چھٹی جو مہینہ دو مہینے بنتی ہے یہ آپ لے لیں اور پاکستان جائیں چکر لگا کے آئے پھر آ کے ریزائن دے دیں آپ جب وہ واپس آتے ہیں دو مہینے کے بعد کہتے ہیں شکر ہے یار میں نے ریزائن دیا نہیں وہاں کے حالات دیکھ کے آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے نہیں ہے رہا دنیا تو وہاں اسی اَسی ہزار دے کے صرف شناختی کارڈ پہ لانچوں پہ آ رہے ہیں جی تو اللہ نے نوکری دی ہوئی ہے الحمدللہ لوگ جو ہے وہ کتنی جستجو کرتے ہیں اور رشوتیں دیتے ہیں اور اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اب وہ کہتے نہیں جی اب وہ سال چھ مہینے ان کے پھر اسی طرح جوش و خروش سے لگتے ہیں اس کے بعد پھر طبیعت پر وہ اس تاری ہو جاتا ہے یار یہ کیا کون پھر سال کے بعد چھٹی جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو پھر کوئی قدر یہ جب آپ کے پاس کسی چیز کی قدر نہیں رہے گی کسی نعمت کی قدر نہیں رہے گی تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ مر جائے گا یعنی اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو میرا حق تھا اور یہ روٹین کی چیز ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اب تو شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے جب احساس ہوتا ہے بندے کو مثلا آپ صحت مند کبھی کوئی بیماری نہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے پاس ہاں جب آپ جائیں ہاسپٹل میں کسی کو دیکھیں کہ نلکیاں لگی ہوئی اور اس کے ذریعے اس کو دیا جا رہا ہے یا پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے اور پروٹین سے پیشاب تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے یار میں تو الحمد کتنا اس وقت ہمیں کیا کہا گیا کہ یہ دعا مانگا کرو جب بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھو تو کہا کرو الحمد للہ عافانی آفانی کا بے اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے اس سے محفوظ رکھا آفیت میں رکھا جس میں آپ مبتلا ہے یہ شکر ہے نا اللہ اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بیس سال تیس سال ہو گئے تو جب کسی کی ٹوٹی بوٹی گاڑی دیکھے تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ گاڑی تو میرے پاس بھی ہے نا میں بھی تو چلاتا تو میں بھی اسی سڑک پر ہوں اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ یہ نہیں اور ایکسیڈنٹ کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا ہوتا ہے آپ نہ بھی غلطی کریں تو کوئی غلطی کر کے مار دیتے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور جن کا ایکسیڈینٹ ہوا ان کی غلطی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں سامنے بلی آ جائے یا گدا گاڑی آ جائے یا گدا آ جائے تو کوچ جناب وہ گدے کو بچاتے بچاتے چودہ پندرہ بندے مار جاتے ہیں نہیں بندہ تو گدے کو بھی گاڑی نہیں مارنا چاہتا دلی کو نہیں مارنا چاہتا انسان کو کیسے لگ جاتے تو نعمت کے ساتھ جب آدمی خوگر ہو جاتا ہے نعمت کا جس کو ریزسٹنس فارم کہتے ہیں خوگر جب ہو جائے خوشی کا خو ہو جائے تو خوشی خوشی نہیں رہتی بڑی طے شدہ بات اور یہ انسان کی فطرت ہے اس کی دماغی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا اس کو کہ آہستہ آہستہ وہ پچھلی چیزوں کو بھولتا ہے چلا جاتا اب دیکھیں جب ہمیں پہلے دن لائسنس ملا تھا گاڑی کا تو ہماری کیا کیفیت لائسنس وہی ہے اب اس وقت صرف لائسنس تھا گاڑی کو نہیں تھا تو گاڑی بھی ہے لیکن خوشی وہ ہے نہیں کہاں گئی ہے وہ خوشی ڈھونڈ اس کو اب چراغے روکے زیبا لے کر اب وہ خوشی ڈھونڈو کہاں گئی ہے جب پہلے دن تمہیں نوکری ملی تھی تمہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے ہیں آپ کو جا گے وہ جو خوشی ہوئی تھی اب تو ماشاءاللہ اللہ آپ سینئر ہو گئے وہ خوشی کہاں گئی ہے اب تو آپ روٹین کے بندے ہوئے جاتے ہیں منہ لٹکا کے جناب لا اور مصیبت سمجھ کے جاتے ہیں مصیبت سمجھ کے واپس آتے گا وہ جو گنگناتے جاتے تھے وہ کہاں گیا ہے چیز تو وہی ہے آپ کے پاس خوشی کہاں گئی بچہ جب پیدا ہوا تھا تو کیا کیفیت تھی پوری دنیا میں آپ نے فون کر کہا دی مجھے اللہ نے پتر دیا وارث پیدا ہو پتھر بڑا ہو گیا خوشی بڑی کیوں نہیں ہوئی کہاں گئی وہ خوشی اب ہمیشہ سے ذمہ داری اس کی فکر ہے اب یہ وہ خوشی, کہاں گئی؟ خوشی مر گئی جس طرح بندہ مرتا ہے اسی طرح خوشی اور غم بھی مرتے ہیں یہ فانی دنیا کی چیزیں اور یہ خود بھی فانی دنیا فانی ہے اس کا سکھ اور دکھ بھی فانی وہ غالب نے کہا کے کہ غم کا خوگر ہو اگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں جو بندہ مسلسل کرائسس میں رہتا ہے اس کے لیے وہ روٹین کا کام بن جاتا ہے اور جیسے ایک منزل بنتی ہے پلر اٹھتے ہیں پھر اس کی چھت پڑتی ہے پھر اوپر اس کی شٹرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پلر دکھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر دوسری اسی طرح غریب کے دکھوں کے اوپر دکھوں کی شٹرنگ رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ برداشت کر لیتے ہمارے لیے جب اچانک لوڈ پڑتا ہے جو خوشیوں کے خوگر ہیں تو کیا ہوتا پاگل ہو جاتے ٹکرے مارنے کو دوڑتا اس لیے کہ ہم تو اس کی عادی نہیں تھے ہم نے تو پائلنگ تیار ہی نہیں کی ہوئی تھی چھت پڑ گیا غریب تیار کر کے رکھتے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے جو گا یہ پلر ہوتے بڑا آ جائے تو چھت کی طرح اوپر ٹک جاتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے لگنے شروع ہو جاتے ہیں وہ برداشت کر لیتا لیکن ہمارے لیے وہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی اور ہم اسی چیز سے ڈرتے ہیں ہم اگر دین کا کے لیے اٹھتے نہیں یا کام نہیں کرتے تو ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ جی وہ حالات جب آ تو ہم کیسے فیس کریں ہم جو چوری کھانے کو ہلے ہوئے پراٹھے کھانے والے سوکھی کیسے کھائیں ہم تو نیچے اترنے سے ڈرتے ہیں لیکن جو نیچے اترتا ہے چڑھتا ہے نیچے اترتا ہے چڑھتا ہے وہ اس چیز کا آدی ہوتا ہے آپ نے غریب آدمی کو دیکھا ہوگا اس کا ایک مقولہ کہ یار پیسہ کیا ہے ہاتھ کی میل ہے جہاں کالے کروں گا وہاں کما لوں گا آج کی روٹی گھر سے نکلتا ہے پرندے کی طرح جس نے بھی آواز دیو آو جی مستری صاحب وہی اسی گھر میں دیسی کرنڈی لے کے گھس جاتا ہے دوپہر کی روٹی ان کے ذمہ ہوتی ہے شام کی لے کے آتا ہے ان لوگوں کو, کو کوئی ڈر نہیں خطرہ اگر محسوس ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس چیز کے عادی نہیں اسی طرح جب ہم بھلائی کر رہے ہوتے ہیں روٹین میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنی بڑی نیکی تو نہیں چار سجدے دے لیے یہ کیا بات ہمارے اندر اس کی قدر کوئی نہیں رہتی حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق روزانہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی آستہ آستہ آدھی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا کہ یہ تو نیکی آئی کوئی نہیں اب جب کسی ایسے آدمی کو دیکھا جائے جو نماز بھی نہیں پڑھتا تلاوت بھی نہیں کرتا فلاں کام تو پھر احساس ہوتا کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو بھارت یہ بھی ہے جو ہم کر رہے شر کے معاملے میں عام طور پہ جب کہا جاتا ہے بال قدر خیر و من اللہ تعالی تو آدمی کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اس پہ یار اللہ تعالی شر کا خالق کی کیسے ہو سکتا لہذا انہوں نے دو خدا بنا لیے یزدان نیکی کا خدا ہے ان کا اور احرمن جو ہے وہ بدی کا خدا ہے یعنی جو خدا نیکی پیدا کرتا ہے اس کی طرف انہوں نے شر کی تخلیق جو ہے اس کو منسوب کرنا اس کی توہین سمجھی لہذا انہیں ایک بدی کا خدا جو ہے وہ تخلیق کرنا پڑا اور کالی دیوی ایک تخلیق کرنے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ خیر اور شر جو ہے یہ پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارا امتحان ہوا نہ بلو تم بے شر و خیر فتنا ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا ہمارے یہاں جب آؤ اب ٹیچر ایک جملہ خراب کر کے دیتا ہے اس کے اس کو ادھر کر دیتا ادھر کر دیتا اور کہتا ہے کہ جملے کو ٹھیک کر کے ترتیب سے لکھیں اب آدمی کہ ٹیچر تو وہ ہے جو صحیح پڑھا یہ کھانا خراب ٹیچر ہے جملہ غلط کر دیا یہ اشار ہے نا سینٹینس کو بدلی کر دینا آگے پیچھے کا اب تم چن کے تو اس کو ٹھیک جگہ پہ رکھو کہہر ہے ٹیچر دیکھو لیکن کام کتنا غلط کیا مجھے مس گائڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے بھائی اس نے اس کو آگے پیچھے کیا تم ٹھیک جگہ پہ رکھو گے نمبر ملیں گے تمہیں یا نہیں ملیں گے تم اسکول میں داخل نمبر لینے ہوئے ہونا تو وہ غلط نہیں کرے گا تو صحیح کرنے پر تمہیں نمبر کیسے ملیں گے صحیح کو صحیح لکھ دو گے تو نمبر تو نہیں ملیں گے تمہیں اس نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تمہارا امتحان ہے تمہیں نمبر ملنے کچھ چیزوں کو یہاں سے یہاں رکھ دیا تم ان کو ٹھیک کرو اور نمبر لے لو اگر شر نہ ہوتی تو ہماری اہمیت کو نہ رہتی بھائی آپ کچرا باہر نہ پھینکے ہیں تو بلدیہ کی کوئی ضرورت ہے جن کی عید والے دن بھی ڈبل ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے بیچاروں کی کیونکہ عید والے دن ہم زیادہ کچرا پھینکتے ہیں زیادہ اجڑیاں باہر پھینکتے ہیں قربانی دے کے یہاں پر پاکستان میں نہیں وہاں گوشت میں شامل ہوتی ہے اجڑی یہاں ہم کچرا زیادہ پھینکتے ہیں اس کچرے کی موجودگی ان بیچاروں کے بچوں کا رزق ہے کتنے غریبوں کے چولہے جل رہے اس شر نہ ہو تو تمہیں نمبر نہ ملے اگر آدمی خیر کا خوگر اس طرح ہو جائے کہ اس کے اندر شر کا جذبہ ہی نہ رہے اتنا نیک ہو جائے کہ اسے کبھی کوئی برا خیار بھی نہ آئے تو اس کے نمبر کٹنے شروع ہو جاتے بھائی اندر ارض پیدا ہوئی کسی گنا کے کرنے کی اور اس نے اس کو دبایا اللہ سے ڈرایا وہ کام نہیں کیا تو نیکی بن گئی کہ نہیں بنی اگر وہ نہ پیدا ہوئی ہوتی تو اس کے پاس کوئی کیپٹل نہیں تھا اسی کو کہا ہے مولانا روم نے کہ یہ جو وسوسے تمہیں آتے اور گنا کے جو تیرے اندر تقاضے رکھے گئے یہ وہ کوئلہ ہے جس سے تیرے تقوی کی پٹھی جلتی ہیں کو نظر پڑی اندر خیال آیا کمانڈ آئی کہ ایک دفعہ پھر اٹھا کے دیکھو نہیں اللہ نے منع کیا کل مومنی نہ یادو مین اب سارے مومن نگاہ کو جکا اب آپ نے نگاہ کو جھکا لیا سواب ملا یا نہیں ملا اندھے کو وہ سواب مل سکتا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی کوئی فرشتے کو سواب مل سکتا ہے نہیں اس لیے کہ اس میں برائی کرنے کی طاقت ہی کوئی نہیں اندر ارج ہو اور اس کی صلاحیت بھی ہو اندر ارج ہو تقاضا پیدا ہو اور تیرے اندر کرنے کی صلاحیت بھی ہو پھر تو رب کے ڈر سے نہ کرے پھر تیرے نمبر ملتے ہیں اس کا نام کیا نیکی اندا کسی کو نہ دیکھے کسی نہ محرم کو تو اس کی نیکی کوئی نہیں لکھی جاتی اس لیے کہ اس کے اندر وہ شرط ہی نہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی نامیرم کو پہ نظر پڑتی ہے اور اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے تو ایمان کی ٹھنڈک کو ایمان کی حلاوت کو وہ اپنے سینے میں محسوس کرے اور محسوس ہوتی ہے کبھی تجربہ کر کے دیکھیں محسوس ہوتا کہ میرے اندر کوئی ہے جس نے یہ شٹر ڈاؤن کیا تو قدر کہتے ہیں پاور بدی اور نیکی کرنے کی پاور اور بدی موجود بھی ہو پاور تب ہی ہے نا لہلا القدر کو آپ کیا لکھتے ہیں دا نائٹ آف پاور بدی اور نیکی کرنے کی پاور کرنے کی صلاحیت بندے میں موجود ہو لہذا جوان کی توبہ بوڑھے کی توبہ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ نا در جوانی توبہ کردن شیواس پیغمبری بوڑا جب کاری کچھ نہیں سکتا سارے سسٹم ڈاؤن ہو گئے تو اب اس کی نیکی جو ہے اس درجے کی جو, جو, جو جوان کی ہے اس لیے کہ بے شک اس کے اندر ارج ہو تعریف سنے کسی کی تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہو میری بھی آنکھیں ہوں تو میں بھی دیکھوں فلان کو لیکن چونکہ آنکھیں کوئی نہیں ہیں لہٰذا اس ارض کا سواب کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اس ارض کو اس نے اپنی طاقت سے دیے ہوئے اختیار سے شٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں تو شر کی موجودگی اصل میں ہماری کمائی کا ذریعہ ہے شر موجود بھی ہو اویلیبل بھی ہو تیرے اندر ارج بھی ہو تو اس کو افورڈ بھی کر سکتا اور تیری جیب میں پیسے بھی ہوں اور دل میں رب کا ڈر اور تک اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ جو تیرا فقر ہے میں اس سے آجز ہوں میں اس کو فقر مانتا ہوں. تیری جیب میں آئی کچھ نہیں نہ تو فلم دیکھ سکتا ہے ٹکٹ کے پیسے کوئی نہیں ہے تیرے پاس نہ شراب پی سکتا ہے تجھے گھس ہی کوئی نہ دے. تو فلاں بھی نہیں کر سکتا فلاں بھی نہیں کر سکتا تیری جیب خالی ہے لہذا تیرا فکر آرٹیفیشل ہے بس ہے ابھی اس کا امتحان نہیں ہوا تیری جیب پیسوں سے بھری ہوئی اور پھر پتا چلے کہ اندر کتنے درجے کی بریک کام کرتی ہے تیری یا کوئی نہیں کرتی تکوا ہے یا نہیں ابھی تو تیری گاڑی شو روم میں کھڑی ہے فقر اس کو نہیں فقر یہ ہے کہ تیری جیب بھری ہوئی ہو اور تو پھر فقیر ہوج کو دبا کے بیٹھا کہا کہ کمالے ترک نہیں ہے آب و گل سے مجوری کمالِ ترک ہے تسخیرِ خاکی و نوری یہ چھوڑ دینا کھانا پینا اور دنیا سے کے کسی گار میں گھس جانا یہ کمال ترک نہیں ہے کمال ترک یہ ہے کہ وہ تج کے اوپر بیٹھا ہو اور اس کے ان تقاضوں کو اس کی اس ٹینشن کو کاب میں کر کے رکھے ادمی گھر میں بیٹھ کے جناب بہلی تو وہ گھوڑا دلاتا پھرے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جہاز اڑاتا پھرے وہ پائلٹ کوئی نہیں ہوتا چوریٹیکلی مشقیں کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا جب تک تو گھوڑے پہ بیٹھے نہیں گھڑ سوار نہیں کہلا سکتا اور جب تک تالاب میں چھلانگ نہ لگائے تو تیراک نہیں گنا جا سکتا اسی طریقے سے شر کی موجودگی کرنے کی صلاحیت کی اپنی جگہ موجودگی شر اویلیبل ہو سوسائٹی میں موجود ہو اس لیے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی کہ ایک بچہ یہ کہے کہ اس سال میں اپنی کلاس میں جتنے بھی سینٹنسز تھے وہ سارے ٹھیک کر کے آیا ہوں اور جتنے بھی فل ان دا بلینکس تھے وہ ٹھیک کر کے آیا ہوں لہٰذا اگلی کلاس کے بچوں کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی میں سارا کچھ ٹھیک کر کے آیا نہیں بھائی وہ تم آگے چلے جاؤ گے پچھلی کلاس والوں کا پھر وہ مٹا کے نئے بچوں کا امتحان شروع ہو جائے گا اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس نے شر اتنی مٹا دیا کہ اب دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ اس کلاس کے بچے کی طرح ہے بھائی قیامت تک شر رہے گی تو آنے والوں کا امتحان ہوتا رہے گا انہیں نمبر ملیں گے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے ایک بندہ وزن اٹھاتا اٹھا کے نیچے رکھتا آگے چلا جاتا پھر دوسرا آ جاتا اس نے اٹھانا ہوتا رہا اب بندہ کہ چونکہ میں نے اٹھا لیا لہٰذا اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو نہیں پچھلوں کا امتحان ہے. لہذا وقدر خیر ہی و شر شار کی موجودگی کی گارنٹی بھی ہے شر رہی تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو ہٹاؤ مٹاؤ کابو پاؤ اپنے نمبر بناؤ اور اگلی کلاس میں جاؤ وہ موجود رہے گی اور ہر زمانے میں اس کی شکل بھی بدلتی رہتی یعنی جب جو جو دیکھتے ہیں کلاس میں جو, جو آپ اوپر چلے جاتے ہیں اور آپ کا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہ جو سوالات ہوتے ہیں نمبروں والے وہ مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی صحابہ کے زمانے میں جو مسائل تھے سماجی وہ آج کے مقابلے میں بہت کم ہیں جن فطروں سے ان کو پالا پڑا ہے وہ آج کے مقابلے میں کم تھے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے صحابہ سے کہا کہ اگر تم تم سے جو اس وقت تقاضا ہے اس میں اگر تم دس فیصد بھی نہ کرو تو ہلاک ہو جاؤ اور بعد میں ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ وہ اگر اس میں سے دس فیصد بھی کر لیں گے تو کامیاب ہو جائے وہ بڑا تعجب ہوا اتنی ڈسکاؤنٹ نوے ہم دس فیصد نہ کریں تو ہلاک ہو جائیں اور وہ صرف دس فیصد کرنے تو کامیاب ہو جائیں یہ کیا بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظال کمن قلت المان و الفتن یہ ایمان کی کمزوری اور فتنوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا ایمان کی کمزوری ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے لیکن فتنوں کی اتنی کسرت ہے اب اگر اس ایمان کی بدولت اتنے پرسنٹ جو ہمارے پاس ایمان ہے اس کے ساتھ دیکھیں ایک تو ایمان کی ہوتی ہے نا فگرز ہوتے ہیں آمن تو بلّہ و ملائے کا تیو کو تو بہت یوم آخر ولقدر خیر و شر من اللہ تعالی ولبا سے بادل الموت یہ الفاظ ہیں انہی پر صحابہ کا ایمان تھا انہی پر ہمارا بھی ایمان الفاظ وہی لیکن اس کے نتیجے میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اندر جو روحانی طاقت ملتی ہے وہ ان کی اور ہماری برابر نہیں ان کی وجہ سے ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے جو اندر جنریٹر چلتا ہے اور جنریٹ ہوتی ہے ایمانی طاقت وہ کمزور ہے الفاظ وہی ہیں قرآن وہی ہے نماز وہی ہے رکتے اتنی ہے حج وہی ہے روزے وہی ہیں لیکن وہ ہمیں اتنا جنریٹ نہیں کرتے جتنا صحابہ کو کرتے اب اس کی موجودگی میں ہم دیکھیں اسکول جاتا ہے بچہ تو پیریڈ اس کے آٹھ پیریڈ ہوتے ہیں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے وہ آدھا گھر چالیس منٹ یا پینتالیس منٹ دیتا ہے ہر سبجیکٹ کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر آ جاتا ہے گھر والی ڈائری چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اتنا کیا ایک بچہ گھر میں بیٹھا ہے اسے پرائیویٹ امتحان دلانا ہے اور اس کو بٹھایا ہے اس لیے کہ بھائی آپ نے آج ڈکٹیشن کی تیاری کرنی ہے اس کو سارا دن ڈکٹیشن رکھوانی ہے وہ اگر دس پیج بھی لکھ دے گا تو اسے جاڑ پڑے گی کہ یہ کیا تو صبح سے بیٹھا ہو یہ کیا اب وہ کہھائی جان نے تو آدھا پیج کیا ہے تو آپ اس کو تو کچھ نہیں کہتے بھائی جان کے آٹھ سبجیکٹ تھے تجھے تو صبح سے اسی پر بیٹھایا ہوئے ہمارے سبجیکٹ زیادہ ہو گئے بات نوٹ کریں آپ ہمارے لیے جتنے محاذ کھلے ہوئے جو وبا پھیلی ہوئی ہے صاحبہ اس سے پالا نہیں پڑا نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تھا نہ دیگر برائی کے ذرائع تھے نہ یہ فتنہ جو عورتیں تھیں ابھی یہ کل کی بات ہے 20-30 پہلے کسی عورت کو بلم کرنا تو کہتے سکڑا سرما کر کے رہتی ہے یہی کہتے تھے نا اس عورت کا زیادہ زیادہ کیا ہوتا تھا دنداشا مار لیتی تھی لوگ جان نہیں چھوڑتے تھے بڑا سکڑا سرما کرتی ہے اب چار چار گھنٹے بیوٹی پارلر میں رہ کے باہر صحابہ کو یہ فتنہ نہیں تھا اس وقت کے کافروں کی بیویوں بھی پورا ڈریس پہنتی تھی اسکرٹ میں کوئی نہیں ہوتی ہاں آفس میں جائیں گے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی ہوئی جہاز میں بیٹھیں گے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی بازار جائیں گے ساتھ والی ساتھ آپ کے کھڑی ہے یہ فتنے ان میں آدمی ایمان کو بچا کے لے جائے اسی لیے میں نے ارز کیا تھا کہ ہم جب ناپتے ہیں کسی کی خیر اور شر کو تو ہم رہتے تو اس دور میں لیکن اس کو ناپتے ہیں ابو بکر سے دیگر ضلع تعالیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے ابو بکر تھے ان کے ساتھ کون تھا عمر تھی علی تھے عثمان تھے شاہد ابن ابی وکاس تھے ابو عبیدہ ابن الجراہ تھے خالد ابن ولید تھے پور میں وہ ابو بکر تھے ہم ہمیں تو آج کا ابو بکر تلاش کرنا ہے کہ اندھوں میں کانا کون ہے وہ راجہ ہے ہمیں یہ دیکھنا کہ آج کے لوگوں میں نیک کون ہے اور اس کا بھی ہمیں اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے آپ نے فتنوں کا ذکر کیا عورتوں کی کسرت کی اور ان کے یہ جو آپ نے فرمایا اونٹ کے کوہانوں کی طرح بال انہوں نے بنائے ہوئے ہوں گے یہ ساری چیزیں حضور کو دکھائی گئی ہیں میری عمد کو کس کس چیز سے پالا پڑے گا آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی بدکاری کرے گا تو اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے سامنے ان میں سے ایک آدمی بولے گا اس کے اندر کوئی حیا ہوگی تھوڑی اس لیے فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا کی موجودگی ایمان کی موجودگی کی نشانی ہے ایک صاحب اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو بہت حیا کرتا ہے ان کی طبیعت میں حجاب تھا کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے کسی سے اب بھی لوگوں کے اندر وہ ہوتا ہے شائی ہوتے ان کے اندر شائینےس تھا تو بھائی ان کو بڑا ڈانٹ رہا تھا کہ حیا سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ کیا کر توں یہ نراہیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سنتے رہ اس کے بعد آپ سے ٹوکا کے بس کرو حیا ایمان کی موجودگی کی نشانی ہے الحیا شعبہ تو مین کیوں کہتے اسے اسے چھوڑ دے وہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے ان لوگوں میں سے جن کے سامنے بدکاری ہوگی ایک بندہ یہ کہے گا اسے وہ اللہ کے بندے اوٹ میں لے جاتے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا ہے یہ گنا اسے شرم آئے گی ارے صاحب کے سامنے اس نے یہ کیا ہے وہ سے کہے گا کہ تٹ میں کیوں نہیں لے گیا اتنی ساری حیا کی موجودگی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ان میں ایسے ہوگا جیسے تم میں ابو بکر اور عمر ہے اتنی دوس میں حیا باقی تھی اور حیا کی موجودگی ایمان کی موجودگی کی نشانی ہے تو وہ ان نہ ہونے والوں میں ان اندوں میں وہ کانا ہے لیکن راجہ ہے وہ ان کا ابو بکر ہے پھر شر یہ نیک وہ نہیں ہوتا جسے کبھی بدی کا خیال ہی نہ آئے بدی کا وائرس ہی نہ لگے جیسے صحت مند وہ نہیں ہوتا جس کے اندر کبھی بیماری کا جراثیم ہی نہ جائے نہیں صحت مند وہ ہوتا ہے کہ بیماری کا جراثیم اس کے اندر جائے اور وہاں جا کے مرنا شروع ہو جائے ہم جب سانس لیتے ڈھیر سارے جراثیم جاتے ہیں جن کا اینٹی باڈی سسٹم کام کرتا ہے دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے ان وہ ہر وقت ایکٹو رہتے ہیں اس کے دفاعی نظام اور جو بھی جراثیم اندر جاتے ہیں وہ پکڑ کے مارتے رہتے ہیں اندر جنگ چلتی رہتی ہے بندے اسی طریقے سے بیمار کون ہوتا ہے جس کا دفاعی نظام قابو نہ پا سکے اس جراثیم پر اور وہ جراثیم اپنی ریپروڈکشن شروع کر دے اندر نشو نماز شروع ہو جائے اور بڑھنا شروع ہو جائے بھلا وہ نہیں ہوتا نیک آدمی وہ نہیں ہوتا جسے بدی کا کبھی خیال ہی نہ آئے نہیں خیال آئے وائرس لگے بھی لیکن اندر جائے تو تقوی اتنا اس کا ایکٹیو ہو کہ وہاں جا کے وہ مرنا شروع ہو جائے قرآن حکیم نے مثالیں دی یوسف علیہ السلام کے بھائی نبیوں کی اولاد ان کو لگا وائرس کہتے ہیں کہ جو نیک ہوتا ہے اس کو جب وائرس لگتا ہے تو اپنی پیک پر لگتا ہے مگر اس کے بعد پھر نیچے آتا ہے. اس کا تقوی شروع کر دیتا اس کو کاٹنا چھانٹنا اور اس کو مارنا تو وہ نیچے آتا ان کے بھائیوں نے بات کہاں سے شروع کی اختلو یوسفہ قتل کر دو یوسف کو دیکھ عبا. وائرس لگا نا ان کو یہ ابا پر ڈیرا جما کے بیٹھ گیا ابا کو قابو کر لیا جب دیکھو ابا یوسف یوسف کہتے ہے یار ہم بھی ن... ہم دس بھائی ہیں ہماری باتیں کو نہیں ہوتی جو تو یوسف یوسف ہوتی اختلو یوسفہ مار دو اس. یہاں تک شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی اس مسئلے کا ہے کہ اس کو مار دو لیکن ہوا کیا اگلی ہی حصے میں کہتے ہیں اوترادن جیسے یار کہیں کسی دور جگہ پھینکاؤ دیکھیں وہ قتل سے بات شروع ہوئی نیچے آئی اوترادن کیا اسے کہیں کسی ملک میں چھوڑا ہو کم وجھ ہو ابھی تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا جب یوسف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو. پھر اور نیچے آئے والی غیابت یار دور چھوڑو تم کسی یہیں پہ کسی نزدیک کے کنویں میں اسے ڈال دو کیوں جل تقت ہو بعد سیارہ کوئی کافلے والا اسے جاتے ہوئے لے جائے بوکا مر جائے گا بیچار اب دیکھیے کتنے نیچے آ رہے ہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اختلو پہنچے کہاں ہے کہ اس کنویں میں ڈالو جہاں کافلے آ کے روکتے ہیں اور اونٹوں کا فیول لیتے ہیں پیٹرول لیتے ہیں جیسے ہم گاڑی کا پیٹرول لیتے ہیں پانی ان کے اونٹوں کا پیٹرول تھا جہاں فیول لیتے ہیں وہ کافلے آ کے وہاں ڈالو تاکہ زیادہ دیر سے انتظار نہ کرنا پڑے اور کوئی اسے نکال کے لے جائے نیچے آئے فاسک فاجر آدمی جب شروع کرتا کہتا ہے نہ اس نے یہ بات کی میں اس کے دانت توڑ دوں بلکہ میں اس کی گردن توڑ دوں میں اسے قتل کر دوں اب وہ اوپر چڑھتا ہے تو اس کو بھی وائرس لگا ہے اس کو بھی وائرس لگا حضط یا بیٹوں کو بھی لیکن ان کا وائرس مرنا شروع ہو گیا پتا چلا کہ شہر اندر متقی کے اندر جا کے شر پروموٹ نہیں ہوتا گرتا نیچے آتا فاسک فاجر کے اندر جب پہنچتا ہے ملیریا کے جراثیموں کی طرح ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا اب یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا میں اس کے جانوروں کو سوئیاں دوں گا ہمارے یہاں دشمنی ہوتی ہے نا تو گائے بھینس کو سوئیاں دیتے ہیں چارے میں ڈال کے دے دی تھن کاٹ دیتے جانور ایک بڑی قسم انتقام کی اب دیکھیے اگر آدم علیہ اسلام کو بھی سیان کا وائرس لگا یا نہیں لگا ہوا آسا آدم اور ابا ہُوا شیطان کو بھی لگا ابلیس کو بھی لگا ایک ہی درجے کی بات ہے منع کیا لیکن آدم علیہ السلام میں آ کے وہ مرنا شروع ہو گیا پچھتانا شروع ہو گیا نادم ہو گئے رونا شروع کر دیا ربانہ سلام نان یہاں آ کے وہ اپنی پوٹینسی کو برقرار نہیں رکھ سکا بلکہ شر نے مرنا شروع کر دیا تاکہ ختم ہو گئے پتہ لگا آدم ربی کلمات ہے فتا شیطان کے اندر جب آیا تو یہاں ملیریا کے جراثیموں کی طرح بڑھنا شروع گا اس نے کہا یہ نہیں لائن نخرتا نہیں اگر تو مجھے تھوڑا سا ڈیلے کر دے اور مجھے موقع دے فرام کرے لہن کرنا ضروری ہے تو ہوں میں اس کی اولاد کے ساتھ بھی یہی کروں گا اور ان کو بھی میں تیری راہ سے پھنسلوں قسم اللہ کی کھا خاکے کر فاب عزت کا لغ مجمائی اس کے یہاں جا کے وہ بڑا لہذا وہ شریر قرار پایا ہے آدم علیہ اسلام کے یہاں آ کے وہ مر گیا لہذا وہ خیر اور نیک قرار پائے اس میں بھی آپ کو پتا جب وبا پھیلتی ہے تو آپ صحت مند لوگوں کو لے کر فوراً ویکسین دینا شروع کر دیتے ہیں بیمار جب ہو جائے بندہ تو ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ٹھیک ہے ابھی نہیں لگا وائرس تب تک ویکسین کا فائدہ ہوتا ہے کسی چیز کی جب وبا پھیلتی ہے تو فورن اعلان ہوتا ہے اور صحت مندوں کو پکڑ پکڑ کے انجیکشن لگانے شروع کر دیتے وہ ویکسین دینا شروع کر دے. کیوں حالانکہ وہ ویکسین آپ کو پتا اسی بیماری کے جراثیم ہوتے جو پولو کے قطرے پلاتے اس میں پولو کے جراثیم ہوتے جو تشنج کا انجیکشن لگتا ہے وہ تشنج کے جراثیم ہوتے مصنوعی ہوتے کیوں کہ اصلی بیماری کے آنے سے پہلے پہلے بندے کے جو دفاعی نظام ہے جو اینٹی باڈی سسٹم ہے اس کی فل ڈریس ریہرسل ہو جائے وہ پہچان لیں اس کو لہٰذا بندے کو بخار چڑھ جاتی ہے جب بچے کو دیتے ہیں ویکسین تو بخار کیوں چڑھتا ہے بخار نشانی ہے کہ بدن کے اندر جنگ جاری ہے نمونیا والے کو بخار نہ ہو تو بندہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے نمونیا والے کے لیے بخار جو ہے وہ زندگی کی نوید ہے بھی جنگ چل رہی ہے ابھی ہینڈز اپ نہیں کیا اس نے ہتھیار نہیں پھینکے تو آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ آرسیفیشل ویکسین تھی گندم کا دانا اللہ تعالی کے یہاں جو حرام ہے دو قسم کے حرام ہیں ایک وہ جو کسی کو سزا کے طور پہ حرام کی جاتی ہے چیز اور ایک وہ جو آبادی حرام ہے خنزیر ہے ایسا نہیں کہ کسی شریعت میں ہلال اور کسی میں آرام ہے وہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک حرام رہے اسی طرح شراب ہے یہ کسی مذہب میں حل حال نہیں جا اسی طرح خون پینا کسی مذہب میں تو آدم علیہ السلام کو وہ ویکسین دی گئی تھی اس لیے کہ جس جگہ انہیں بھیجا جا رہا تھا وہاں تو چاروں طرف وبا جی یہ درخت آپ نے درخت میں آرٹیفیشل تو ایکٹیویٹ کر دیا انہیں پتا چل گیا کہ میں رب کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا میرا اتنا کیلبر نہیں ہے میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے شیتان کام ہے وہ کہتا ہے کہ ہے میری جرت سے مشتے خاک میں جذبے نمو یہ میں نے ہمت کی اور کی آنکھوں میں آخیں ڈال کے بات کی اور اسے چیلنج کیا نہ جبرائیل یہ کام کر سکتا تھا نہ کوئی اور کر سکتا یہ اسی کو منہ رکھو ہم نہیں کر سکتے بتا رہے ان کے اندر بڑے بڑے خیالات آتے رہے بس فلان فلاں کام بھی کرنے لیں فلاں کام بھی کرنے لیں فلاں کام بھی کرنے بڑے بڑے ایک دفعہ ان سے ایک کام ہو گیا جو پلاننگ کرتے تھے اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں وہ رو رہا ہے کھانا پینا چوٹ گیا ہے بس جب اسے یاد آتا ہے جہاں جس جگہ یا تھا اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اسے پتا چل گیا میاں تم یہ شیخ چیلی کی طرح منصوبے تو بڑے بناتے ہو گنا کرنے کے لیکن اتنا سا گنا تم سے ہزم نہیں ہوتا تمہاری پیچھے کوئی نہیں لہٰذا اس کے بعد ان کی جان چوٹ گئی انہیں پتا چل گیا میں افورڈ نہیں کر میرے اندر پروردگار نے وہ چیز رکھی ہے کہ مجھ سے اس کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی میں اتنی سی برداشت نہیں کر سکا یہ جو بڑی بڑی میں پلاننگیں کرتا ہوں یہ تو خام خا تو بعض دفعہ گنا بندے کو بتا دیتا ہے کہ بھائی شیطان خام خا تمہارے پیچھے لگا ہوا تم پلاننگ کرتے رہتے ہو لیکن پروردگار نے تیرے اندر اتنا ایمان رکھا ہے اتنا تکوا رکھا ہے کہ تو نہیں برداشت کر سکے گا آپ کو مرچوں والی چیز ہونا تو بچہ شوق کہتا ہے نہیں نہیں مجھے بھی دے مجھے بھی دے آپ اسے کہتے ہو تم نہیں کھا نہیں نہیں مجھے دے جب دیتے پھر دوڑتا پانی کے گلاس کی طرف تمہیں کہا تھا تم نہیں کھا سکتے یہ ہم لوگوں کا یہ ابلیس کا ہی مقدر تھا باقی یہ کہ بعض دفعہ بندے کو گنا بتا دیتا ہے کہ میاں تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اللہ نے رکھا ہے کیونکہ محسوس نہیں ہوتی بندے کو تو شر اس کے لیے خیر بن جاتا شاہ ولی اللہ دلوی نے ہیڈنگ دیا باقاعدہ کچھ لوگ گناہ کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ نیکی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں بڑی عجیب ہیڈنگ دی ہے اس میں یہی کہ بندہ گنا کرتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی میری پیچ کتنی ہے میں گنا ہزم نہیں کر سکتا وہ اسی سے ڈرتا ڈرتا دوڑتا دوڑتا دوڑتا دوڑتا دوڑتا وہ جنت کی پناہ میں چلا جاتا فاسق فاضر گنا کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی تھی اڑا دیے میں اچھا ادھر دوسرا جو نیکی کر کے جہنم میں جانے والا ہے وہ, وہ ہے جس کے اندر نیکی کر تکبر آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی نیکی نے اس کو جہنم جنت کا حقدار بنا لیا ہے لہذا اب اسے کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا یہ وہ تکبر ہے نیکی بدترین تکبر نیکی کا تکبر دولت مند کے تکبر سے بھی اسی حسین کے تکبر سے بھی زیادہ بدترین تکبر جو ہے وہ نیکی کا تکبر اس لیے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کو ہمارا کوئی احسان چڑھ جاتا ہے اور ہم روزے رکھتے ہیں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اور نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابلائی جو جاتا ہے ہمارا اور بڑا مشکور ہوتا ہے اور پھر ہمارے تھلے لگ جاتا ہے جو دعا کرے ریجیکٹ نہیں کرتا وہ کوئی چیز اللہ کے ذمہ واجب نہیں یہ ہمارے عقائد میں شمار ہے ہر عقیدے کی کتاب میں آپ جہاں قائد لکھیں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے نہ اس کے ذمہ یہ واجب ہے کہ وہ تیری نمازوں کے بدلے تمہیں جنت بھیج دے اور نہ یہ کہ کسی کی گناہوں کے بدلے اسے جہنم بھیج وہ اللہ ہے یا پھر میش وہ دب جب یہ چیز سامنے آ جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے وہ جو گھمانڈ چڑھا تھا نا نیکی کا وہ اتر جاتا ہے پھر بندہ اللہ کو آرڈر نہیں دیتا پھر دعا کرتا ہے ہم دعا نہیں کرتے ہم تو بلیک میل کرتے ہیں دینا ہے تو دے نہیں تو بابا شاہ کمال ہارے کر رہے دینا تو دے نہیں تو ہم نماز چھوڑ دیں گے فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا اسے دے رہے ہو تم یہ خناس ہوتا ہم دعا نہیں کرتے ہم منگتے نہیں ہم تو آرڈر دیتے یہ کام ہو جانا چاہیے سب اترتی یہ غلط جس در پہ نبیوں نے اشروں کے حساب سے دعائیں کی گڑ گڑا کے دعائیں کی این مسن یا درب انت ارحمرا ہے لا اللہ سبحانا کا انی کن تم نکالے رب لاترنی فردم ونت خیر الوار نبی جہاں دعا کرتے ہیں آرڈر نہیں دیتے وہاں تو چار نمازیں پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ تُو نہیں اللہ کو اتنا ابلائز کر لیا کہ آپ ترے منہ سے نکلے گی اور پوری ہو جائے گی اور نہیں پوری ہوگی تو, تو نماز چھوڑ دے گا نماز کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بچہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا پانی دو وہ پانی دیتا ہے آپ کو آپ خوش ہو کے اس کو ایک درم دے دے یہ بچے کا حق نہیں تھا اور آپ پہ واجب نہیں تھا دینے آپ کی خوشی ہے آپ کی مہربانی ہے اگلی بار بچے سے آپ پانی مانگے پتر پانی دوڑو کہ کڈو روپیہ آپ دیں گے کہ جوتے ماریں گے پانی دینا بحثیت ہے بیٹا تیرا کام ہے وہ درم میری مہربانی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ ہیں کوئی شخص عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا رب کی مہربانی کی وجہ سے جنت یہ ہے وہ اصل بات وہ آخرداوان الحمد للہ